بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و رسول الکریم احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کے اس حج میں نا رفت ہو یعنی فوحش بات اور نہ فصق ہو یعنی حکم عدولی وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا فائدے مظہر شیخ نوور اللہ مرکز و لکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ کوئی لغزش کسی قسم کی دار و گیری کچھ نہیں ہوتی یہ اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے فضائل نماز کے شروع میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث سے صغیرہ گنا مراد ہوا کرتے ہیں اگرچہ حج کے بارے میں جو روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی تحقیق ہے کہ حج سے صغائر کبائر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث میں تین مضمون ذکر فرمائے ہیں اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض شہرت ریا وغیرہ شامل نہ ہو بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں اور وہ اتنا حرج اور خرج ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارہ کی بات ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے گویا لندن و پیرس کی تفریح نہ کی حجاز کی تفریح کر لی اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے لے گئے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے اور علماء ریاب و شہرت کی وجہ سے حج کریں گے فلاں مولانا صاحب نے پانچ حج کیے دس حج کیے اور غربا بیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے العمال علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں کہ اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے وہ بھی اس میں داخل ہیں کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے جیسا کہ حدیث نمبر پندرہ کی ذیل میں آ رہا ہے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سلاطین اور بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے اور غنی لوگ تجارت کی غرض سے اور فقرا سوال کی غرض سے اور علماء شہرت کی وجہ سے اتحاف ان دونوں حدیثوں میں کچھ تعارض نہیں پہلی حدیث میں جو غنی بتائے گئے ان سے اعلی درجے کے غنی مراد ہیں جن کو دوسری حدیث میں سلاطین سے تعبیر کیا ہے اور جس کو اس حدیث میں غنی سے تعبیر کیا ہے وہ سلاطین سے کم درجہ مراد ہیں جس کو پہلی حدیث میں متوسط طبقے سے تعبیر کیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنصہ مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما ہے ایک جماعت آئی جو اپنی اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا صفحہ مروہ کے درمیان سائی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا انہوں نے عرض کیا کے حج کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی مثلا اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ یا کسی قرض دار سے روپیہ وصول کرنا ہو یا کوئی اور تجارتی غرض ہو انہوں نے عرض کیا نہیں کوئی دوسری غرض نہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ از نو اعمال کرو یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس میں رفت یعنی فحش بات نہ ہو اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں یہ لفظ فلا رفت گزر چکا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو اور بے ہدا بات داخل ہے حتیٰ کہ بیوی بی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا یہ بھی قرآن پاک کی آیت میں مذکور آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شاہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے بدوں کی سے سختی سے پیش نہ آئے ہر شخص کے ساتھ توازن سے اور خوش خلقی سے پیش آئے علماء نے لکھا ہے کہ خوش یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسروں کی اذیت کو برداشت کرے سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو کہ کیسا آدمی ہے انہوں نے عارض کیا کہ جی جانتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے انہوں نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر اتحاف حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے ویسے دیکھنے میں تو سب ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے اس لیے پرانے پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور سے ذکر کیا ہے سبحان اک اللہ اشد اللہ اللہ